سورت الفرقان کی آیت نمبر پینتالیس علم ترا علم ترا کیا آپ نے نہ دیکھا الا ربی کا اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کی طرف کئی فا مد کیسے اللہ تعالیٰ نے سائے کو لمبا کیا جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں یہ طاقت پیدا کی یہ صلاحیت پیدا کی کہ ان پر روشنی پڑے تو سایہ بنے کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی پڑتی ہے سایہ نہیں بنتا جیسے پانی ہے ہوا ہے شیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں یہ صلاحیت رکھی کہ سایہ نہیں بنتا اور بعض چیزوں میں یہ ہے کہ وہ سایہ بنتا ہے چیزوں کا سایہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے یہ گرمی سے بچاتا ہے اور ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے اور چیزوں کے سائے سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانیاں ہے کہ نماز کا وقت بھی اس سے معلوم کیا جاتا ہے چیزوں کے سائے سے ایسے بھی بعض ماہرین ہوتے ہیں کہ گھڑی دیکھے بغیر چیزوں کے سائے سے وہ گھڑی کا ٹائم بتا سکتے ہیں الم تعا الابی کا کئی فہم اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھو کیسا اس نے سائے کو لمبا کیا وا اگر اللہ تعالی چاہتا لجاء ساکینا تو سائے کو ساکین کر دیتا وہ ایک ہی لمبائی پر رک جاتا مگر سورج کی حرکت ہے اور اس حرکت کی وجہ سے سائے کی حرکت ہے سورج جب نکلتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے سایہ کم ہوتا ہے پھر جب سورج سر پر آتا ہے تو سایہ کی ایک سائز آ کر رک جاتی ہے پھر سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور غروب تک سایہ پھر بڑھتا رہتا ہے ثم جعلنا الشمس علی دلیلا پھر ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنا دیا جیسی سورج کی حرکت ویسے سائے کی حرکت ثم قبد نا الئی نا پھر ہم نے اپنی طرف اس سائے کو تھوڑا تھوڑا سمیٹنا شروع کیا سایہ کم ہوتا گیا اور پھر جب سورج سر پر آیا تو سایہ بہت کم ہو گیا اب جب یہ باتیں ہم سائنسدانوں کے سامنے کرتے ہیں تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی جسم اور روشنی کا اثر ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے وہ یہ غور نہیں کرتے کہ سورج کو بنایا کس نے انسان کو پیدا کس نے کیا روشنی کس نے پیدا کی روشنی کا اثر کس نے پیدا کیا یہ ساری قدرتیں اللہ ہی کی ہیں بہو اللہ اور وہ ذات جس نے جعال لقم تمہارے لیے بنایا اللہ رات کو بنایا لباسن رات کو پردہ پوش بنایا اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے رات چھا گئی ہے اور انسان اطمینان سے وہ نیند کرتا ہے وہ نوم سباتن اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اگر نیند نہ ہوتی تو تین چار دن کام کر کے ہم تھک کر ایسے چور ہو جاتے پھر کسی کام کے قابل نہ رہتے وجال ال نہارا نشورا اور دن کو اللہ نے اٹھنے کی جگہ بنایا کہ دن میں انسان اٹھتا ہے کام کاج کرتا ہے وہی ارسل ریاح بشرم بینئی رحمتی اور وہی ہے ذات جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا سائنسدان کی پیشنگوئی کر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے یہ کہ کہاں سے کرتے ہیں بارش برسنے سے پہلے ہوا کا ایک خاص اسٹائل ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے وہ ان زلام سمائی ماں انتہورا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا لیکن ابھی ہی بلدتم مئیتا تاکہ اس پانی سے مردہ زمین کو ہم زندہ کریں وہ نسخ ہو مما خلق نہ تاکہ ہم اس پانی سے انہیں پلائیں جنہیں ہم نے پیدا کیا انامن چاہے وہ مویشی جانور ہوں وہ اناسی یا اور بہت سارے انسان والا قد سورف نہ ہو اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو کبھی کسی میں کبھی کہیں زیادہ ہو کبھی کہیں مختلف طور پر حسب ابتدائے حکمت ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے روز و شب کی تمام ساعتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے اللہ تعالی اسے جس خطے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سمجھ جائیں کہ بارش برسانے والا اللہ تعالی ہے بادل تو اسباب ہیں ہزاروں بادل ہوں وہ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ نہ برسے فبا اکثر النا سے اللہ کفورہ بس اکثر لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کر گئے ولو شیکنا اگر ہم چاہتے لباسنا پی کل قریت نذیرہ ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا نبی بھیج دیتے اگر ہم نے صرف مکے میں آپ کو مبوس کیا اور پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا دیا تا قیامت آپ نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہیں فلا تو تل کا تم کافروں کی پیروی نہ کرو وہ جا ہی دم اور تم کافروں کے خلاف بہت بڑا جہاد کرو وہ اللہ لدی مراجل وہی یہ ذات جس نے دو سمندروں کو ملایا ہاذا ایک میٹھا ہے فراتن بہت زیادہ میٹھا ہے وہ ملح اور ایک کھارا ہے نمکین ہے اجاجن بہت زیادہ نمکین ہے میٹھا پانی اور نمکین پانی یہ کئی مقامات پر دنیا میں ملتے ہیں مگر نہ نمکین پانی پر میٹھے کا اثر آتا ہے نہ میٹھے پر نمکین کا وجہ بئی نہما بر زخن ان کے درمیان ایک پردہ رکھا وہ حجرہ محجورا اور ایک آڑ رکھی جو نظر نہیں آتی مہجورا ہے جو ایک دوسرے پر غالب آنے سے پانی کو روکتی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَائِ وہی خل قمین المائے وہی ذات جس نے پانی سے پیدا کیا بشرن بشر کو پانی سے پیدا کیا جس کا وجود نہیں تھا فجا لہ نسب پھر اس ذات نے اس بشر کے لیے نصب رکھا یعنی خون کے رشتے رکھے سہرن اور سسرال کے رشتے رکھے ایک تو خون کے رشتے ہیں پھر ایک رشتے نکاح کرنے کے بعد ہوتے ہیں اس طرح انسان کے لیے خاندان در خاندان یہ خاندان بنائے گئے یہ رشتے بنائے گئے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو یہ رشتے بابرکت ہوں گے ہمارے رشتے داروں میں محبتیں ہوں گی اور جب ہم شریعت سے دور ہو گئے تو بسا اوقات یہی رشتے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے خاندان کو جنتی خاندان بنائے وکان کان کا قدیر او اور آپ کا رب تمام چاہتوں پر قادر ہے مِن دُونِ اللَّهِ یہ مشرقین ہے مکہ اور یہ تمام مشرقین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں ماں یون تم جو بت انہیں نفع نہیں دے سکتے ولا یحم اور انہیں نقصان نہیں دے سکتے و کان الکا فر اعلیٰ وہی او اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرتے ہیں وہ شیطان کے حمایتی ہیں ماں ارسل کا اللہ مبشر ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا کل اے محبوب آپ فرمائیے ماں اسلکم علیہ من اجرین اللہ منشاہ تاقیدہ الا وبی سبیلا اے محبوب آ فرمائیے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا مگر صرف یہی یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے ای ید تاقیدہ الا سبیلا وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے مارفت اللہ نصیب ہو اور رب راضی ہو جائے اور اسے جنت نصیب ہو جائے تو یہ دین کی تبلیغ اس لیے ہے و تکل الادی اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو حئی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا الدی لا یموت جسے موت نہیں آئے گی وہ سب اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرو کفا بھی زنو بھی ابادی خبی غ اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے وہ بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے اللہ خلقاتی وردا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہاں بہ اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان سب کو پیدا کیا فی س صرف چھ دنوں میں ثم سوا علن العرش پھر عرش پر استفا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے الرحمن یہ سب کچھ کرنے والا رہمان ہے سب سے زیادہ مہربان ہے فس ال خبیرا بس تم پوچھو اللہ کے بارے میں اس سے جو خبر رکھتا ہو اللہ کی معرفت حاصل کرو اب آئے سجدہ ہے وہ ادا قینا لہم اس جُدُو اور جب ان سے کہا جائے اس چو تم سجدہ کرو لحمانی رحمان کو وہ کافر کہتے ہیں وہ امر رحمان رحمان کون ہے نوزہ نظالے وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو جب حضور فرماتے یا رحمان تو کہتے کہ یہ رحمان کون ہے تو ان سے کہا جاتا کہ یہ رحمان رحیم اللہ کے مبارک نام ہے انس جدو وہ کہتے ہیں کیا ہم سجدہ کر لیں لما ترون جسے تم کہو جس رحمان عز و جل کو سجدہ کرنے کا تم حکم دیتے ہو کیا ہم تمہاری بات مان کر اسے سجا کر لیں حالانکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں نعوذ باللہ میں مزالے در حقیقت کی بات انہوں نے انعت کی وجہ سے کہی ورنہ عربی جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی ہیں بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا اور یہ صرف اللہ تعالی ہی کی صفت ہے وہ زیادہ ہم نفورا یہ باتیں سن کر ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے یعنی ایسے گندے ہیں کہ نور کی باتیں سن کر نور حاصل کرنے کے بجائے ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں گندگی سے محفوظ فرمائے